دعوت المقامت الاسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل میں جاری ہے الحمد تیسری فصل کے دوسرے مرکزی نقطے میں ہمارا درس جاری ہے جس کے تحت پانچ ذیلی نکات بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ اللہ آج چودہ سو چالیس ہجری ماہ ذوالقادہ کی دوی تاریخ ہے اور دو ہزار انیس ماہ جولائی کی سترویں تاریخ ہے اللہ جلجلال ہمارے اعمال افعال اقوال اور احوال کو درست فرما کر ہم پر رحم فرمائے آمین یا رب العالمین میرے دوستوں کل کے سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قابیل نے جو اپنے صالح اور نیک بے گناہ بھائی حابیل کو دھمکی دی تھی اسی دھمکی کا تسلسل آج بھی جاری ہے آج بھی قابیل کے جو جانشین ہیں وہ حابیل کے جانشینوں کو بے گناہوں کو صالحین اور نیکوکاروں کو دھمکاتے ہیں اور اپنی تھانے داری اور بدماشی ان پر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے سبق میں استاذ محترم نے یہ عنوان قائم کیا ہے محطات من تاریخ سرا و ہی من خلالی قصص الامبیائی واتبا اسلام اور کفر کے درمیان جاری کشمکش اور اس کی جو جڑیں ہیں اس حوالے سے امبیائے کرام علی مسلاط و اور ان کے متبعین پر کیا گزری اس سلسلے میں چند باتوں کا تذکرہ استاد محترم یہاں فرمانا چاہتے ہیں فرماتے ہیں انتشر ابن و آبد اللہ علادین ابو ہم علیہ السلام فمتین وشیم علسرات ودب فیم شرک وب بلو و طبین آدم علیہ سلاۃ وسلام کی اولاد پھیل گئی پوری دنیا میں اور انہوں نے توحید کی بنیاد پر دین توحید پر قائم رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کی جیسے کہ ان کے والد آدم علیہ صلاحت وسلام نے انہیں سکھایا تھا پھر وقت گزرتا رہا اور شیتانوں نے انسانوں کو دائیں بائیں کھینچنا شروع کر دیا اس کھینچا تانی میں اولاد آدم سرات مستقیم یعنی سیدھی راہ سے بٹکتی چلی گئی اور انسانیت میں شرک ظلم اور سرکشی سرائت کر گئی نتیجتن اللہ تعالی نے پیغمبروں کو پے در پے انسانیت کی اصلاح کے لیے بھیجا مبشرین و مندرین بشارتیں بھی وہ سنایا کرتے تھے جو مانیں گے ان کے لیے جنت کی بشارت جو قبول کریں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ اور جو قبول نہیں کریں گے ان کے لئے جہنم کی وعید وعدہ خوشخبری کے معنی میں ہے اور وعید ڈرانے کے معنی میں ہے چنانچہ سورہ فاطر کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ جل جلال ارشاد فرماتے ہیں اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم ارسل کب الحق بشیر ویرا یقیناً ہم نے آپ کو اے حبیب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم یقینا آپ کو ہم نے اے حبیب حق کے ساتھ بھیجا ہے بشیر و نویرہ آپ خوشخبری بھی سنائیں گے اور عذاب سے بھی ڈرائیں گے وہ ام من ان الہ خلا فیحہ اور کوئی ایسی امت یا قوم نہیں ہے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے ڈرانے والا نہ آیا ہو استاد محترم فرماتے ہیں کہ مشرقین جو کہ اپنے شرک پر مضبوطی سے جمے رہے اس کے اسباب عوامل اور وجوہات کیا تھیں اس کے اہم اسباب اور عوامل اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید تھی بغیر کسی دلیل کے اپنے آبا و اجداد کے راستے پر چلتے رہنے کو وہ اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھا کرتے تھے اکابر پرستی ان کے اندر تھی بغیر کسی دلیل کے اکابر پرستی ان کے اندر موجود تھی اور رسوم و رواج کے وہ پابند تھے اور ہر وہ چیز جسے وہ پسند کرتے تھے اس پر چل پڑتے تھے اور وہ اپنی خواہشات نفس کے پجاری تھے اور ان سب کی بنیاد کیا تھی کیا اس زمانے میں بڑے نہیں تھے علماء نہیں تھے دینی پیشوا نہیں تھے یقیناً تھے واساس ساسو کل غالی کا جرو سیدتی و المل امین القبرا وجال الفیص دین و المصالح اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی یعنی ماحول کے اس طرح بگڑ جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو بڑے تھے اکابرین تھے اور دینی پیشوا تھے علماء تھے وہ اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ رہے تھے تعطیل العمت و طبا اور ان کے جو عوام تھے انہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کرنا تک چھوڑ دیا تھا اندھی تقلید کا ایک بازار گرم تھا اور وہ اپنے بڑوں کی خواہی نخواہی شوخ سے یا ڈرتے ہوئے اتباع کرتے تھے اور ان کے پیچھے چلتے تھے جیسے کہ سورت المؤمنون میں اللہ جل جلالہ آیت نمبر چوالیس میں فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولانا تترا پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو پے در پہ پی بھیجا کلا جا امت الرسول رسولو جب بھی کسی قوم کے پاس ان کا پیغمبر آتا وہ اس کو جھٹلاتے فاتبانہ بعدہم بعدہ جب حقیقی پیشوا کی اتباع لوگ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے ف اتبا ن پھر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کا تابع اور متبوڑ بنا دیا یعنی انہی کافروں اور مشرقین میں سے ہم نے بعض کو سردار بنا دیا اور بعض کو ان کی ریایا انہی کافروں میں سے بعض لیڈر بن گئے اور بعض ان کے پیچھے چلنے والے وہ جاننا اور ہم نے ان کو افسانہ بنا ڈالا اور ہم نے ان کو مسخ کر ڈالا ان کی کوئی تاریخ باقی نہیں رہی کوئی شان و شوکت باقی نہیں رہی افسانے کی طرح ہو گئے وہ فب قوم اللہ يؤمنون ہر وہ قوم جو کہ اللہ کی توحید اللہ کی عبادت اور اللہ کی حاکمیت پر ایمان نہیں لاتی اسی قوم کے لیے ہلاکت ہو لانت ہو اور بربادی ہو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی قوم اپنے دینی حق پرس پیشواؤں کی اور علماء کی بات نہیں مانتی تو اللہ تعالی انہی میں سے بعض فاسقین کو سردار اور دوسروں کو ان کی رعایا بنا دیتے ہیں جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے یہ حق پرس علماء کی بات نہیں ماننے والی قومیں زلیل و خوار ہیں اور رسوا ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور دوسری ایک بات اگر ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے پھر بھی بطور تمبی عرض کر دیتا ہوں یہاں بات تقلید کی آئی ہے تو ہماری شریعت میں وہ تقلید مضموم ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہو رہی وہ تقلید جو کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی بنیاد پر اجماع اور قیاس پر ہو وہ مضموم نہیں بلکہ محمود ہے علماء کرام اور ائمہ عظام کی تقلید صلف صالحین سے لے کر آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ یہ جاری رہے گی اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کوئی بھی شخص اس دین کو کسی دوسرے سے سیکھے بغیر نہیں سمجھ سکتا یہ دین سینہ بسینہ سفینہ بسفینہ ہم تک آیا ہے دین نقل در نقل ہم تک پہنچا ہے اس لیے ہم جن سے یہ دین سیکھ رہے ہیں ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں اللہ تعالی سب پر رحم فرمائے لقد کانت خلاص و تدا و تل امبیا و میرے بھائیوں اصولی طور پر امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف جو ہیں وہ فروغی مسائل میں ہے جو مضموم نہیں ہے جو قابل مذمت نہیں ہے قابل تنقید یا قابل تردید نہیں ہے اصولی جو بات ہے متفق علیہ ہے تمام پیغمبروں میں وہ کیا ہے صورت النحل کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ جل جلال ارشاد فرماتا ہے ولقت باثنا فی کل امت رسولہ اور تحقیق ہم نے ہر امت ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجا کیا پیغام لے کر انعبود اللہ وشتنی بتعوت کہ اللہ تعالی کی توحید کا اقرار کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو وشتنی بتاوت اور اللہ تعالی کی حاکمیت کو قبول کرتے ہوئے طاغوت سے دور رہو طاغوت سے پرہیز کرو فمن حمن حد اللہ ومن من حقت عليه تعلیہ نتیجن یہ ہوا کہ بعض کو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی جو ہے مسلط ہو گئی فصی روفل اردی تو آپ لوگ زمین پر چلیں سیر و سیاحت کریں دیکھیں فندرو کیف فقانہ عقیبت المقدیبین جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا اسے دیکھیں بصارت کی آنکھوں سے اور بصیرت کی آنکھوں سے اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھیں اور باطنی آنکھوں سے بھی دیکھیں اور غور و فکر کریں میرے بھائیوں جس طرح پیغمبروں کی انبیاء کرام علیہ السلام وسلام کی دعوت ایک تھی اسی طرح کافروں اور ملحدوں کا جواب بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو ایک ہی جیسا تھا قصے قسمہ قسم قسم ہیں مختلف قسم کے واقعات پیش آئے ہیں لیکن بات بنیادی طور پر ایک ہی فحل الحق یابدون اللہ وحدون تابد الخل قلعہ اہل حق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں ولقف رضامت صدت اہم و براہم و حم و یا ابودون طواغیت الاح ودون سرفن سن الحق فیبون احلح و طور اور کفار اپنے بڑوں کی اپنے اکابرین کی اپنے کاہنوں کی اور درباری ملاوں کی اور مفاد پرستوں کی قیادت میں تواغید کی عبادت کرتے تھے خواہشات کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو حق سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے سرگرم عمل رہتے تھے اور اس کی خاطر لوگوں کو عذاب دیا کرتے تھے لوگوں کو عذاب دیا کرتے تھے وہ شعار اچار شرری شر کے جو نعرے ہیں دھمکیاں ہیں وہ مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ ایک ہی جیسے ہیں لنخری ہم تمہیں جلا کر ڈالیں گے لنرجمنکم ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر مار ڈالیں گے لنقتلنکم ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے لنسجننکم ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے وہاں کا دا کانا منز قالحل عق شریر لقیر صالح بس یہ وہی تسلسل ہے جو کہ قابل نے اپنے نیک و صالح بائی حبیل کو کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا تو آج وہی کچھ وہی تسلسل جو ایک نیک بھائی اور بد کردار بھائی کے درمیان شروع ہوا تھا اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے